عمد اللہ عمل شیطوان عزیزہ مان آج اکتوبر انیس سو چوراسی کی پانچ تاریخ ہے اور سب سے کریم کا آغاز پورا اب تک تیس کی آیت چیس چھبیس سے ہو رہا ہے ایٹی اور ٹوینٹی بات چلی آ رہی تھی رحی کے مختون کی سہولت شراب کی گوشتیں جسے آپ کہیں اور میں آغاز سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے ہی کرتا ہوں کیوں کہ نقطہ بڑا اہم ہے اور اس کی وضاحت تفصیل سرک ہے پرانے کریم قرآن نے جیسا کہ متعدد درسوں میں یہ بات سامنے اٹھا چکی ہے جنت کی تفصیلات کا بیان تمصیلی انداز میں ہوا ہے تشریحات استعارات کا کے طور کے اوپر تو قرآن میں خوبصورت ہے مقد الجنت پیساتی آیات کا ذکر قرآن میں موجود ہے تارا ان دونوں کے نام کہنا ہوتا ہے اربوں کے ہاں نظر کی تو کوئی کتاب ہی نہیں تھی کولام سے پہلے شاعری تھی اور بھرپور شاعری تھی خود شاعری میں بھی اور خود سبھی ماجرے میں بھی حرارت عزت اس کے لیے شراب کا استعارا استعمال ہوتا تھا شراب ویسے ہی عام استعمال ہوتی تھی وہ تو سارا معاشرہ شراب کے مٹھوں میں گویا ڈوبا ہوا تھا اور ویسے ساری دنیا میں ہی شراب کو قوت جوش عزت حرارت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے دنیا کے عدب میں مقام پہ یہی چیز آتی اور اربوں کے ہائی کیا اور وہاں سے جو یہ شاعری نگری ہے تو ایران کے راستے ہوتی ہوئی ہمارے ہاں پہنچی اس لیے گویا شراب کی ندیوں میں سے ان کی کشتیاں یہاں تک آئی اپنے لٹے, اپنی شاعری کو لٹنے کے سمیت میں کہوں گا لیکن شاعری بالخصوص اس کو اگر آپ نچوڑے تو نبے فیصد اس میں سے شراب کٹ کے گی اور شراب ایک انقلاب آدھری اس طرح کے طور پر سات سالہ دور سات ساڑھ کا ایک دور نکلے جو نئے سدے سے تو دنیا بدل گئی مزدور بھی اگر میں آپ کے سامنے شیخ شروع کر تو شام پڑ گئے لیکن یہ جو بات سامنے آ رہی ہے اس کے لیے ضروری ہے بتانا کہ شراب سے یہ مفہوم کیا لیتے تھے یہ جہاں سنا ہے بات جس کے ہاتھ میں جام آ گیا سب لکیے ہاتھ کی گویا رگے جہاں ہو گئی عربی شاعری تو نہیں کس کمانتا ہوئی تھی اور شراب کا دبان ہو عربی کی اور شاید ہوگا جہاز تو پوچھو نہیں شیر سنتے سنتے نشہ کر جاتا ہے دوسری طرف اسلام کو اگر آپ دیکھیے تو یہ زخ و ناتوانی بےکتی اور بے بدی معصومی اور محرومی غربت ویسناک اور, اور مردگی افسردگی یاس اور نامزدی کا مطلب نہیں ہے یہ تو صوت و اقتدار شوقت و حکمت عزت و بخار گنتا اور سطحت حکمرانی اور جمعانی کا دن ہے تو اس دن کے لیے بھی اشتہارہ شراب ہی کا سب بہتر ہو سکتا ہے تو قرآن نے جہاں جہاں جنت کی شراب کا ذکر کیا ہے وہ حقیقت میں اس کا ہے اس دین کی شوقت اور حسمت اور غلبہ اور اختار کا یعنی وہ نظام وہ حقائق وہ تعلیم جس سے ارو کے مردہ میں خون زندگی دور جائے اقبال کے الفاظ میں تو جہاں جہاں قرآن میں شراب کا لب شراب کے تو عربی زبان میں ہر پینے کی چیز کے لیے ہے وہ کولڈ ڈرنکس کے لیے بھی شراب کا لط لفظ استعمال ہو رہا ہے پینے کی چیز اس میں یہ چیز آ جاتی ہے لیکن خود جو شراب کے لیے الفاظ استعمال ہوتے تھے وہ الفاظ بھی کلام نے استعمال کیے ہیں لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہ سب اس سارے کے طور پہ ہے تمشیر کے طور پہ ہے تصویر کے طور پہ ہے مقصد اس پہ اسلام کے دین کی شوقت اور عصمت قوت اور اقتدار کا اظہار ہے یہ یعنی اس دین کے علم برداروں کو ایسا ہونا چاہیے ان کی رگوں میں اس قسم کا خون دوڑنا چاہیے جس میں حزت اور حرارت ہو جیسا شراب سے پیدا ہو جاتی ہے یہ چیز یہاں ہے رہیم رہی خردوں کے ہاں خالی شراب کو کہتے تھے شراب کی ایک ہر قسم کیخصوم سربموہر یہ کہتے ہیں شراب والے کہ اگر لگ جائے تو اس کی کنگی اور تیزی میں فرق آ جاتا ہے ایک تو قرآن میں شراب کو سراہی سبورا چیزا جس میں کوئی کسی قسم کی آمیز غلط آمیز نہ ہوئی ہو خالد پورا توحید کا دن پھر اس کے بعد وہ دن بوتلوں میں بند ہے وہ سر بنو سیل کی ہوئی قرآن نے اس کی حفاظت کا سخت خود گروا دیا ہے یہ وہ گوگڑ ہے جو خدا نے خود ان بوتلوں کے اوپر لگا دی ہے یہ جو ہمارے سامنے الفاظ اور آپ کپاس کے پیٹروں کے اندر خدا کا کلام ہے یہ تو وہ شراب ہے اور یہ جو الفاظ یا اس کا یہ مادی پیٹر ہے جو کہ ہم قرآن کا نسخہ کہتے ہیں یہ وہ بوتل سمجھ لیجیے تو اس کی حفاظت خدا نے اپنے ذمے لی تو اس طارا سن کہا کی کہ وہی وہ خالص شراب جس سے موہر خود خدا نے لگائی اور وہ موہر بھی چونکہ قوت اور طاقت کا استحالہ ہے گندہ اور استلاح کا شوقت اور حسمت کا استحارا ہے وہ موہر بھی مشق لگائی جسے ہم مشک کہتے ہیں نا ابھی میں مسک کہتے ہیں اس کو یہ یونانی چھ میں ہمارے یہاں ایک دوائی ہوتی تھی دوا مشک اور وہ مشکل نہیں ملتی تو مشک کیا ہو ہم سے مشکل ہو تو اس کے اوپر جو سیل ہے وہ بھی اس سیل کی ہے کہ جو یونانی ٹائم مسک جو تھی یا مشق جو تھی بڑی تیز چیز ہوتی تھی یہ ہمارے یہاں کے حجیم نے بتایا تھا کہ بند شیشی کے اندر خاص مکس کو یہ کُرتے یا سالات کے اس بیگ میں نہیں رکھنا چاہیے جس کے نیچے تلب ہوتا ہے دھڑکن تیز ہو جاتی ہے تو ایسی شہ جو ہے سیل اس کی لڑی ایک تو وہ رحیق ہے پھر وہ مختوم ہے پھر اس کے اوپر جو سیل ہے وہ بھی نشف کی ہے مشق ہے تو یہ پورا استحرہ ہے اسلام کے نظام کی اشترار اور قوت اور اچھا پرست رومن یہ یہ تو بات چلتی ہے نا ہمارے یہاں خاطم النبی کے یہ خاتم النبی زبر کے ساتھ ایک کے زیر کے ساتھ بس ہے سوال ہی نہیں ہے قرآن میں آپ دیکھیے یہ یہ اخبار جو ہے اردو درجمہ ان کا مہر کر دیا جاتا ہے اور وہرے ہوتی ہیں دو کسوں کی ایک تو وہ انگریزی میں ایک تو سٹیمپ ہوتی ہے ایک سیل ہوتی ہے تو اسٹیمپ تو وہ ہے کہ جس کو موہر آپ نے موہری ہے اس کے لیے لفظی دوسرا نہیں ہے وہ لگا دیا تو وہ ٹیسٹ کر دیتے ہیں آپ کسی چیز کو وہ سٹیمپ لگانے سے یہی کہتے ہیں کہ سب اس کے نیچے نے سٹیمپ لگا دیجیے اور ایک ہوتا ہے کسی چیز کو سیل کر دینا سیل کے مانوں میں یہ کارکن قرآن کے اندر استعمال ہوا ہے کے مانوں میں استعمال ہوا وہ کہتے ہیں کہ جس کے درخواست پر کے کے کے اوپر جو سیل لگ گئی رسول اللہ کی اب اس میں اضافہ ہی نہیں ہو سکتا نے تو مخصوص خود کہہ دیا ہے مختوم جب قرآن مختوم ہو گیا نبوق اور مختوم ہو گئی جس تبار سے سیدھے رسول نہیں ہے زندگی بات آگی. مختوم پھر قرآن نے اس طرح اور تصویر کے بعد بھی ذہنوں کو صاف کیا ہے کہ کہیں یہی شراب نہ سمجھ لی جائے اور شراب کی ایک ہی خصوصیت جو ہے کندی اور تیزی اور سرکشی اور کنو تو وہی ہے سمجھی جائے اب اس شراب جو ہے یہ وہ پینے والے شراب میں کچھ ملاتے ہیں عام طور پہ گد ملاتے ہیں یہ کچھ بھی قرآن نے بھی اس کے اندر ملایا ہے اور کس طرح سے اپنے نظام کی خصوصیات بیان کی وہ تمازن برقرار رکھتا ہے روحا دینا ہوں گوفا روحما بہنا ہوں شدت ہے تیزی بھی ہے روحا دینا ہوں بھی ہے اب وہ یہ کہتا ہے جہاں کہیں ذرا اس معیار یا سرکسی اور قوت اونچی ہوئی تو قرآن کہتا ہے کہ اس شراب میں ہم کپور میں دیتے یونانی والے جانتے ہیں اور یہ معلوم ہے بڑا ٹھنڈا ہوتا ہے جس چیز کی شدت کو کم کرنا ہو اس میں کپور لگا دیتے ہیں ویسی عربی زبان کا یہ لفظ کسی چیز کو دبا دینے کے مانے میں آتا ہے تو ہوتا ہی ہے کہ وہ کرتے انسانیت کو دبا دیتا ہے تو کپور اس شدت کو عجیب چیز ہے یہ زبان عربوں کی فلا نہیں کرتا اس عزت کو جو تیزی آ گئی ہوتی ہے اس کو ذرا تک دبا دیتا ہے اور اگر وہ اس لحاظ سے عزت اور کندی اور تیزی اور قوت ذرا کم ہوئی ہے تو قرآن کہتا ہے کہ ہم اس میں زنجمیر ملا دیتے ہیں ادرک کی ملانی اس میں ہو جاتی ہے یعنی اس میں توازن برقرار رکھنا ہے وہی میں نے کیا محمد رسول اللہ جاؤن کو اس کے اندر تو ہمارا فورنوں کو نیچے لے آتا ہے بھرتے چلے جائیں اور پھر اس کے بعد تو ایسی ماسوس مثال دی ہے راہل رکن قیام کھڑا ہونا اس کے ساتھ فوراً رکو فوراً بات ہے اُنہی اور چینی کے اندر کس قدر اس میں راتوں سے کٹا سکتا ہے اس کے ساتھ رقو بھاگی یہ ہے کہ زندگی ہر وقت قیام ہی نہیں چاہتی زندگی قیام چاہتی ہے اپنے موقع کی اس کو قیام چاہتی ہے اس کے موقع کے ساتھ وہ رقو بھی چاہتی ہے وہ سجود بھی چاہتی ہے رقو اور سجود میں یہی مانی ہے کہ آپ رسول میں جھوٹ ہی رہے اور پڑے ہی رہے پھر بھی ہوتا ہے تو قرآن نے جہاں بھی یہ تصویر دی ہے شراب کی تحید بھی کہا ہے اس کو سنگلی اور تیزی کے اندر فاج دینے پڑتی ہے اس کے میراج میں انیرش جس میراج کی ماں نے انیرش ہوتی ہے انیردش کہیں خاتور کی کرتا ہے کہیں وہ زنجبیر کی کرتا ہے میں نے آپ کو معلوم ہے کہ میں اکثر اقبال کوٹ کیا کرتا ہوں اس نے اپنے حقائق کی لن جو تھی وہ قرآن کی تعلیم سے تھی قرآن کے یہ مقامات سامنے ہو اقبال کا شہر سامنے ہو باغ میں جاتی ہے وہ کہتا خودی کی تنگی اور تیزی میں و لاگ نہیں سمجھے کیا کہہ ہوتا ہے خودی یہی شراب جس کو یہ کہا ہے یہی تعلیم جو نظام کا خود کی تمریت عظیم ہے ناز نہیں جو ناز ہوگی تو بے دزک ہے نیاز نہیں فوراً راج کا پورا آزاد یہ شراب کاہے کے لیے ہے قرآن کی اب تو آپ آپ آپ کو مضمون یہ اچھا ہو گیا یہ کچھ سنتے ہوئے جو میں طبع کرتا ہوں کہ دین یا اسلام اپنی بات خدا سے اللہ سے شروع نہیں کرتا آدمی سے شروع کرتا وہ کہتا ہے انسان کو آدمی کو ہم نے واجب تقرین پیدا کی ہے ہر وہ نظام ہر وہ سلود زندگی جو اس کی تکرین کے راستے میں عائد ہو تزلیل انسانیت کو وہ خفر ہے تکریل انسانیت اس طرح سے کام رکھ سکتی ہے کہ کوئی انسان نہ کسی دوسرے کا معصوم ہو نہ کسی دوسرے کا محتاج ہو تو جب وہ انسانوں میں سے کسی کا نہ محسوم ہوگا نہ محتاج تو پھر یا تو این آر ہو جائے گی کہ کوئی حکومتی نہیں ہوگی کوئی فائدہ ہی ہوگا کوئی ضبطی نہیں ہوگا تو علاج تو نہیں چل سکتی کسی انسان کا نہیں معصوم اس نے کہا خالد کا معصوم جس نے پیدا کیا ہوا ہے اس کی معقوم ذلت نہیں ہوتی معلوم بھی نہیں کسی کا وہی روزار وہی حاصل مقام انسانیت یہ ہے کہ وہ دنیا میں ایک انسان کسی دوسرے انسان کا نہ معقوم ہو نہ محتاج ہو اس مکان سے گر جائے اگر انسان وہ گر جاتا ہے اپنی نظر سے اگر اس مقام سے گر جائے تو یہ جو شراب ہے قرآن کی یہ اس کو اس کا مقام عطا کر دیتی ہے اقبال کے الفاظ میں لائ پھر اک بار وہی دادا ہو جہاں میں تھا ہاتھ آ جائے مجھے میرا مکان ہے سر قرآن کی شراب انسان کو اس کا مقام اتا کر دیتی ہے جو اپنے مکان سے گر گیا ہو انسان اس کا مقام اتا کر دیتی ہے یہ ہے دین یہ ہے نظام اسلام کا مقصوب و مطلوب انسان کو اس کا مکامہ پڑا کر دینا اور انسانیت تدریم انسانیت احترام آدمیت امن نہ کسی کا معصوم نہ کسی کا محتاج ایک خدا کا معصوم اسی کا محتاج یہ ہے مقام آدمیت مقام انسانیت قرآن کی شراب یہ مقام عطا کر دیتی ہے انسان کو کیا بات ہے سی شیروں کے میں آدمی تو پتہ نہیں چل سکتا نشا پہلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے ملا تو جاتا ہے کہ گردوں کو تھام دیتا تھی. یہ گردوں کو تھام دیتا ہے اس کی شراب نشا پہلا کے گراتی نہیں ہے گرفوں کو تھام دیتی ہے یو کو مل رہی نہ ان خطاب ہوں دو لفظ ہے عزیزہ نے وہی جو کرتا پنجابی میں ہے یہ جو قطار میں انسان آگے بڑھ کر چلا یہ زندگی آگے بڑھتی چلی آ رہی ہے مقامی انسانیت میں پہنچ کے وہ جسے انسٹنگ کہتے ہیں نا وہ چیزیں کچھ اس کے اندر ہیں اور وہ جذبہ ہے سیلف ریزرویشن کا اپنے آپ کو محفوظ رکھنے پرانی سطح پہ بھی آپ اس کا مقابلہ کا سکتے ہیں نمیو کی جان کیوں تھی اس کے راستے میں آپ ذرا سا چلتا یوں کریں تو وہ دیکھیے کس طرح سے اپنے آپ کو محفوظ اور بتانے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتی زندگی جہاں ہے اس کا تقاضا اپنے آپ کو محفوظ کر رکھنا ہے تو یہ تقاضا انسان کے اندر ہے اندرویشن سیلف ریزرویشن کے لیے ضروری ہے کہ جو بھی مقابلے میں صورت آئے اس پہ آپ غالب آ جائیں اسے کہتے ہیں سیلفیشن مقابلے کی قوت کے اوپر غلبہ پا لینا یہی وہ چیز ہے کہ جب اس کو ہم ہاں زندگی کی ریس کے سے بیانے کریں گے اس کے معنی ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانا ہوگا بڑی عجیب چیز ہے قرآن نے جو ایولیوشن کی جو نظریہ بتایا ہے قرآن نے ساری تعلیم یہ ہے کہ زندگی اسٹرگل کرتی ہے جوہر کرتی ہے آگے بڑھ جانے کے لیے کسی مقام کے اوپر اگر زندگی رک جاتی ہے تو ہم آپ کو معلوم ہوگا قرآن میں جہنم کے لیے ذہین کا دب ہے ذہین کے معنی ہے جہاں کوئی رکاوٹ ہو آگے نہ بڑھ سکے جامد ہو کے کھڑا ہو جو اسپیسیز یا جو نو ایسی آئی کہ اس میں مقابل کی قیمتوں کا مقابلہ کرنا پڑا کس کی قیمت نہیں تھی تو وہ تو یا مٹ گئی یا وہی جامع ہو کے رہ گئی بڑا دلچسپ مصور ہے ان کی تحقیقات دیکھیے یہ جو ہمیں زندگی اپنا بجلی گئی ہے ایسا وہ چلے گا پھر یہ بند تو ہے آپ کو ایک والا نقشہ ہوگا کہ باتیں تو ہوں گی بیٹھا نہیں جائے گا یہ زندگی لائف جسے آپ کہتے ہیں یہ مختلف مقامات میں رکی ہوئی ہے یہ جو پیچھے رہ گئے ہیں کسی یہ ساری میں ہے انسان آگے بڑھا ہے زندگی آگے بڑھی ہے ٹیکڑے انسانیت میں آئی ہر بار نہ میں زندگی کہنا چاہیے زندگی ہے جو اسٹرگل کر کے یہاں تک آئی اب انسان کے ٹیکر میں آنے کے بعد وہی جو پہلے سے اسلوب چلا رہا تھا وہ اسلوب رہنا چاہیے اس میں احتسابی مزید منازل طے کرنی ہے اب یہاں پہنچ کے دو قسم کے نظریات آئے ایک تو یہ کہ زندگی یہی سبھی زندگی فزیکل لائف ہی ہے کھانا پینا گائے سے نقل کرنا مر جانا جیسے پیدا ہوئے تھے اسی طرح سے دنیا سے چلے گا وہی کے وہی رکے رہے آگے نہیں بڑھے یہ ذہن ہے ہمارے یہاں پہ وہ ترجمے میں تو ہر چیز کچل کر رہ جاتی ہے بس ایک دونوں سے ایک لفظ کے لیے ہو, جہنم ہو وہ نار ہو وہ سفر ہو تو قرآن شاعری کرتا ہے کیا کہ کہیں رزنے شیر کے لیے سفر کہہ دیا کہیں نار دیا کہیں جھیل کہہ دیا دیے معذلہ قرآن تم پلمپور کے متعلق مطلب کہتا ہے کہ شاعری سے زید نہیں دیتی چل جائے کہ خدا خود شاعری کرنے لگ جائے شاعری نہیں ہر میدان پہ ہر وقت کا اپنے متعین لانی ہے دوسرے الفاظ سے فرق یہ زندگی تبھی جیسا پیدا ہوا اسی قسم کا وہ مر گیا جو ہندی زندگی ہے ویسے تھا ویسا کھڑا آگے نہیں بڑھا دوسرا نظریہ زندگی یہ ہے کہ نہیں زندگی ایسی بسر کرنا کرنی ہوگی کہ جس میں یہ دنیا یہاں تو جو اسٹرگل کرنی ہے پریزرویشن آف سیلس کی جو بات ہے تو آپ اس کے لیے تبھی جد و جہد کی دروکوں کا جبھی آپ زندہ رہیں گے نا یہ تبھی زندگی نہایت ضروری ہے آگے بڑھنے کے لیے تو اس کے لیے تو دنیاوی زندگی کی جد و جہد اس کے لیے تمام ذرائع اسباب مہیا کرنے پھر آتنا نہ صرف دنیا حسن پہلے آیا ہے اقوام میں اگر صرف دنیا حسنات نہیں ہے یہ تمام چیزیں وجہ نہیں ہیں تو زندگی نہیں خطر ہو جائے گی آگے پھر بڑھے گا کیا اور آگے چلے گی کیا بات یہاں پریزرویشن آف ہیلتھ کی زندگی کو ایک مقام پہ رکھا اور اگر اسی کو منتہا اور مخصوص سمجھ لیا تو یہ ڈہین ہوگی اور اگر اس میں آگے بڑھنے والی چیزیں ہوں گی تو یہ وہ ہے جس کو آپ جنت کا مقام کہتے ہیں جنت بھی آخری مقام نہیں ہے وہ بھی آگے بڑھنے کے لیے ایک میدان ہے والوں کے متعلق قرآن میں یہ ہے کہ ان کے پیشانی کا نور انہیں ان کے راستے روشن کرتا چلا جائے گا راستے روشن کرنے کا مطلب تو یہی ہے نا کہ آگے بھی چلنا ہوگا وہ اور بات ہے یہاں کی زندگی کے بعد تو باہر حال انتخی منازل طے کر کے آگے چلنا ہے آگے بڑھنا ہے قرآن کا نظام آگے بڑھنے کے لیے دیتا ہے اب جہاں جو بھی چلا آ رہا ہے اس طوبت اور کا جو اس نظام سے اس شراب سے ملتا ہے آپ دیکھیے گا کہ آپ کے پاس مشکل ورنہ قرآن کے الفاظ سے نگا جاتا ابھی میں پڑھ جاتا ہوں یونیور یہ ابھی آئے ختم نہیں ہوئی ہے قومان کے یہاں آگے اس کا مقصود بتا دیا خود ہی رفی زالے فل سن سن. یہ اس لیے دی گئی ہے کہ جو آگے بڑھنا چاہے آگے بڑھتا چلا جائے سبھی زندگی کی شناخت کو گرا دیتی ہے یہ ہے قرآن کا مقصود افراد میں بھی جو جہر ہے ایک شرط کے اندر وہ اتنی جد و جہد کرے کہ باقی افراد سے آنے نہیں نکل جائے اور من وہ تو قرآن نے کہا ہے کہ آگان رہے گی یہ قوم جو ہے آگان تو سب کو بہتر بگڑی ہے سب سے آگے سب سے اوپر تو یہ شراب اس لیے ہے کہ اس سے آگے بڑھنے والے آگے بڑھتے جائیں اور یہ موضوع مختلف مقامات پر آیا ہے اب سادہ فون اصاد خون چھپن بتا دیا ہے ایک اور جگہ تو اس سے بھی زیادہ واضح الفاظ میں سیونٹی فور اوور ہے یہ کا بڑی عجیب آیتیں آ رہی ہیں پیچھے دوارہ قرآن ترین کے تعلیم کے مختلف مراحل کے ناطے ہوئے کہا یہ کا یہ سارا کچھ رام کے الفاظ کہا یہ اس لیے ہے قدمہ اور جیسا خراب کسی ایک مقام سے کھڑے ہونے کا سوال ہی نہیں ہے اور ایک مقام کے اوپر کوئی شہر رہ نہیں سکتی ہے جی ایک دوسری طرف میں جاؤں گا یہ ایک مسئلہ ہے بڑا قرآن وہ اپنی اصلی عادت سے نیچے آگے بھی ہوتی ہے وہ جو آگے چلنے کی حرکت اس کے اندر ہوتی ہے وہ سب ہو چکی ہوتی ہے جب وہ ٹہرتی جاتی کوئی شہر ٹھہری ہوئی ویسے کی ویسے نہیں رہتی دی جاتی تبدیلی اس میں آتی ہے تغیر رہتا ہے تغیر پسپی کی طرف آتا ہے سگو تو ہر حال میں آنا ہے اگر وہ حرکت اور حرارت سلب ہوئی ہے تو پسپے کی طرف نیچے کی طرف گرے گی پہاڑ کی چوٹی سے جوتی رہے گی اور اگر وہ حرکت اور حرارت ہے تبدیلی اس میں آنی ہے تبدیلی اس میں آئے گی آگے بڑھنے کے لیے او کو باہانے دیکھ کا یہ کیا ہے شراب سے آگے بڑھ جائے انفرادی حیثیت میں بھی اجتماعی حیثیت میں بھی انسانیت کی تاریخ میں بھی یہ ریسپورس ہے آپ کو پتا ہے آپ کو یاد ہوگا شاید کچھ نہیں خوبصورت میں کہا تھا مسلم قرآن کریم میں سلاد کے تازہ جو کچھ لفظ آتا ہے کو وہ گھوڑا ہوتا ہے باقی سے سب سے آگے لیکن اگلے گھوڑے سے پیچھے کھاتے آگے نہیں نکلتا نہیں منشا نیم کو جس کا جی چاہے کیا بات کا گھوڑا کوئی روک نہیں اس کے راستے کیا جس کا جیت آئے آگے بڑھ جائے جس کا جی چاہے پیچھے رہ جائے ہست دعوی یہ تو ہے. جس میں عام دعوت ہے یہ کر جاتے ہیں یہ نہیں ہے کہ ابھی اس کی مسجد آئی آ سکتے ہر کتا ہو دعوت عام جا قسمت دادا بہن دادا جام مسجد جتنا بڑا پیازا لاؤ گے اتنی شراب مل جائے گی ان شرابیوں کی شاعری میں بھی بڑے چیز ہوتی ہے بات ہے قسمت دعوتیں آم وہاں رکاوٹ نہیں ہے اب اگلی بات یہ ہے کہ تم پیاز اپنا میں کتنا بڑا لے کے آتے ہیں؟ وہ جتنا بڑا لاؤ گے اتنی مل سکے گی نا وہاں تو اس کے لیے کوئی انتہا ہی نہیں کوئی حق ہی نہیں کوئی نہایت ہی نہیں ہے وہاں تو مٹکے بھرے ہوئے ہیں ختم ہی نہیں ہو سکتی اب جتنا پیاگا پلائے گا اتنا ہی ملے گا پیادہ لے لوں گا بڑا پیاز لیا اس میں جامع کو نہیں یا پک گماؤ یا اور یہی چیز جو قرآن میں جہاں تنا فصل تناف سون مسابقت ایک دوسرے آگے بڑھنے کا آگے چلے جانا اوپر سے اوپر چلے جانا دونوں چیزیں قرآن نے چاہیے یہ آگے بڑھنا اور بلندیوں کی طرف جانا اسی لیے اس کو قرآن میں پہاڑی کی پہاڑی پر پہاڑی کی گھاڈی پر چڑھنے سے تصویر دی تصویر آتا تو آگے بھی چلے ایسا راستہ کہ جو سیدھا بھی جا رہا ہو اور ساتھ کے ساتھ اونچا بھی ہوتا چلا جا رہا ہو بلندیاں بھی ہے اس کے اندر اور آگے بڑھنے کی بات بھی ہے اب اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا اور سلسلہ ارتقا تو کہتے ہی بلندی کی طرف جانے کے لیے تناخت سے سن اب اس شراب کے اندر کچھ تھوڑا سا سوگا بھی ہے نا وین میں رکھیے گا اس کو تسلیم اس میں لگایا جائے گا تھوڑا تفریح تسلیم اب ہمارے یہاں تو یہ الفاظ سمجھنا نانا حدین ہے نا ساتھ یہ سکام بلندی کو کہتے اب ان کے ہاں اس بدان بلندی کے لیے تو ان کی گہانی بریش کے اس کو بھی یہ کیا کہتے ہیں اور پھر جو پڑھائیوں کی چوٹی آتی तरह نام تسلیم بلندیوں کی طرح بلندیوں سے तरह जो اور چار کی طرح جو پانی آ رہا ہو اس کو تسلیم کہتے پھر اس میں بلندی پانی بھی ملا رہا ہے اس میں تو کے ساتھ ہے ساری تعلیم کو آم کی یہ ہے آگے بڑھانا غلام میں دیکھا یہ تسلیم ایک آدھا پہاڑ کے اوپر سے جو پانی گرے گا وہ کسی چشمے سے پانی نکلتا ہے اوپر سے گرنے والا پانی کو کیا یاد آیا مطلب ٹی وی کشمیر کی وادی میں دیکھ لی میں نے بار بار وہ یاد آتی اس کے وہ باغات کا لگانے والا وہ ہے ہی اس میں روز کی بات اتنی یہ ہے بلندیوں سے پانی آتا ہے بادشاہوں کی طرح گرتا ہے اور مختلف اس کے یہاں سے ہنستے ہیں گرتا ہوا ڈر میں آ ہے وہ عجیب منظر ہوتا ہے <سؤال> تو ساری دنیا کے لوگ دیکھنے کو جاتے ہیں کہ بلندی سے پانی گر رہا ہے تو کہتا کہ اس کے اندر آمیزش بھی ہوگی تو اس پانی کی ہوگی جو بلندیوں سے گر رہا ہے ए, اے, اے نا. چشمہ سے نکلنا اس پانی چشمہ ہے یش چلا وہ بے حل وہ کر رہا جسے پینے کے بعد یوں تصدیق میں سمجھیے اگر کوئی گرتا مکرد ہے یہاں کی بات کروں گا لیکن اگر شراب کی تصویر میں ہو چاہتا ہے کہ اس کو پینے کے بعد گرے گا بھی تو خدا کے قدروں میں جا کے گرے گا مثال کے طور پر تصدیق کے طور پہ مقرر ہے فرم. نے کیا تھا کہ یہ اس کے عتی معنی یہ نہیں ہے اس طرح سے فزیکلی کسی کے قریب ہونے کے دمانے یہ ہے کہ خدا کسی مقام میں بیٹھا ہے کھڑا ہے جہاں ہے کسی مقام میں اس سے قریب ہو جانا فیزیکلی جغرافیکلی ڈسٹینس کے اعتبار سے فاصلے کے اعتبار مطلب سے نہیں ہے تو ماں تمہیں وہ تمہارے ساتھ جہاں بھی تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے. تم بھی اس کے ساتھ ہو یا نہیں اس کے ساتھ ہونے سے جو ہم سب مقرر ہے تو رنگ ڈال دیتی ہے وہ تو مقرر ہو سکتی ہے تو یہ فون جو ہے یہ فاصلے کا ڈسٹینس نہیں ہے سبھی زندگی کا خراب نہیں <خورم> وہ تو قرآن کی تجویز میں خدا کے رنگ میں رنگے جانا جیسے کہتے ہیں اس کی سفارت ایک تو میں نے دہرا دوں یہ بڑا اہم ہے اس کی صفات میں ایک تو وہ ہے اس کی ذات کی صفات میں یعنی ہو الاول افضل ہو آخر وہ اول تھا جب کوئی اور نہیں تھا تو اس میں تو کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا نا لیکن اس کی جو دوسری صفات ہیں رزاق ہے قبیب ہے امیل ہے حدیب ہے یہ وہ صفات ہیں جنہیں انسان اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے ادا حد بشری خدا کے ہاں یہ کفات لامحدود ہوں گی انسان کیونکہ معذوریت میں گرا ہوا ہے یہ صفات بھی معدور پیمانے کے اندر اپنے اندر وقت کرتا چڑھا جائے گا جتنی زیادہ یہ صفات اس کے اندر ہوں گی اتنا ہی زیادہ اس کو خدا کا مقرب کہا جائے گا قرآن کی اختلاح میں صفات میں اس کے قریب ہم رنگی یک رنگی جسے ہمارے یہاں اسلام میں کہتے ہیں ہم آں اور یا کریں گی اور پھر اس کے بعد تو آپ نے تصبوت والوں کے یہاں دیکھا ہوگا مقرر پاکا مس درد روح نہ کھانے تو روٹی نہ سہنے تو کپڑا نہ رہنے تو بکار سو لطیفے والے بات کرتے تھے نا کہ وہ معاشر میں مختلف قومیں گی اور آواز آئے گی کہ یہ وہ آئی, یہ, وہ ایک آئے گی کہ یہ خدا کے مقدمین کی قوم ہے وہ سلی آ رہی ہے نہ خدا کھاتا ہے نہ ان کو کھانے تو ملتا ہے نہ وہ پہنتا ہے نہ ان کے پاس ٹکڑا ہے نہ اس کا مکان ہے نہ ان کو بھی مکان ہے اس چیز سے تمہارے ان مقربین کے اوپر بڑا خوبصورت ہمارے یہاں شاعری میں بات ہوتی ہے وہ شیر है بھاستی ہیں بڑا خوبصورت یہ ہے, ہے. لے تیرا بک یہ آئی نا دارم آئینے کی بدمسی پر بکتی میں سیرا بکتی آئینے کی سیرا بکتی یا بد نصیبی پر مجھے بڑی حیرت ہوتی تجھے اپنے मुझे میں چمٹا دیا سورج نہیں ہوتا شیشے کا شیشے جا رہا ہے کیا حالات ہے اس کی بدمسیبی یہ مقرر بھی ہوئے خدا کی, خدا کی جلال و کلار کی اور ہلو تو سنگت کی وہ نہ پیدا توراک کشیب ڈرا روش ہوتاب نشے تیرہ بک یہ آئی نہ خیر تھورا کشید آفتاب نش تو میں نہیں ہو سکتا قرآن چیز کا رہتا آسمان میں لگ رہا ہے یہ رنگ لیکن اس رنگ سے تو ہر شک مرتا ہے. پورے کے پورے پہ اگر ایک رنگ آ جائے تو پہلے سے سارے رنگ اس میں ختم ہو جاتے یہ ان رنگوں کو ختم نہیں کرنا چاہتے اس لیے اپنے آپ کو اس رنگ کے مٹکے میں جگہ چاہتے یش رو بے یہ بار درمیان میں آ رہا تھا میں نے کہا تھا کہ آگے بڑھنے کا جذبہ ہر کے اندر سبھی زندگی کے اندر بھی آگے بڑھنے کا وہ تو ہمارے سامنے ہے پاگل ہوئی ہوئی یا دوری میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ گئے ایک تو ضرورت ہی چیز ہے نا ضرورت کے لیے دو روٹی سادن کے لیے, جانا ہے پہنے کے لیے ایک روڑی مکان ضرورت تو انتہا ہوتی ہے اس کی محدود ہوتی ہے ختم ہو جاتی ہے ضرورت دو روٹیاں کھانے والے کسان میں ڈھیر لگا ہوا روٹی کا پیسے کھائی تک لیکن حضرت تو کہیں ختم ہی نہیں ہو اور پھر وہ جب حضرت ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی ہو اچھی والے موٹر موجود ہے تو دوسرا جو ہے صاحب صاحب انہوں نے ایک اور موٹر لے لی اب یہ ہے کہ ہمارے پاس بھی ہونی چاہیے بلکہ تین ہونی چاہیے ان سے آگے یہ جس قدر آپ دیکھ رہے ہیں پاگل پن دنیا کے اندر اس کو آ رہا ہے وہ اس یہ جو بنیادی مانگ ہے ان میں ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کا جذبہ ہے قرآن کہتے آج ہاتھ اور مقام انسان کو حقیقی مقصود زندگی سے حاصل کر دیتا ہے یہ جذبہ کہ مجھے ان سبھی سامانوں میں آ آ دوسروں سے آگے نکل جانا ہے تو کہتا ہے کہ ضرورت حد ہوتی ہے یہ ان سے آگے نکل جانے کا جذبہ صبر کی کنوں تک لے جاتا ہے انسان کو حد کا مقام کیا وہاں بھی ہے تناسط یہاں ہے جانے تو آپ کو پتا چلے کہ نظر آ جاتی محسوس है ہے اس کے اندر ہے. تنافس نقص کی چیز ہے انسانی ذات کی چیز ہے یہاں اس کا آگے بڑھنا ہے وہ تنافس سے ڈالتا ہے ستا ہے تقاصر جو کہ اور پھر خاتمہ ہو گیا سوچا تو نہ تو ثقافت کا جذبہ رہا نہ یہ جذبے والا نوکری رہا اور تنافت یا منافع کے اندر یہ تو ختم ہی نہیں ہوتا ختم ہو جائے گا تو تقافت والا جسم ختم ہو جائے گا یہ ذات جس کو آگے بڑھانے کے لیے اتنا کچھ کیا تھا یہ تو آگے چلے گی پھر یہ تو جہاں ہے یہ تو باہر اگر احرام ہے تو پھر باہر کے نیچے سے گزر کے میں آ جائے گی تو تقاصر ہے جو انسان کو اس کے مقصود حیات کے حاصل کر دیتا ہے موسم میں ڈال دیا تمہیں مقصود زندگی سے کے زمین تو پھر آدمی کسی اور کام جو رہتا ہے. نے آ جائے نہ یہ تقاصر ختم ہوتا ہے تین لے لو گے چار والا آ جائے گا موسم والا دس گوٹیاں بنا دو گے پندرہ والا آ جائے گا سامنے اور ہٹا لوگ آپ رو نمس متا نہیں یش رب ہو گیا مقرر میں نے کہا ہے مقرر ہے جن کے لیے کہا یہ جو این چشمہ ہے یہ بھی پھر رینج میں آ گیا وہ تو خدا عظیم بکی ہمارے دلوں میں گزرنے والے خیالات سے ہی واقعی میں چشمہ کہا تو چشمہ تو پھر مادی اڑتا ہے پہاڑ کی چوٹیشما چلتا ہے کہتا یہ چشمہ وہ نہیں ہے جو باہر سے کہیں سے پانی پوٹ جاتا ہے یہ صرف ضرور ہے یہ تو وہ چیسمہ ہے جسے یہ مومن اپنے دل کے چٹانوں سے خود نکال کے لاتے ہیں تسما بھی خود نکالوں اپنی دنیا اور پیدا کر رنگوں میں ہے جو شیرو جا ہے زندگی کیا بعد یہ سب کر جاتا ہے قرآن سے دیتا ہے اسی لیے اس کی فکر میں بلندیاں بھی ہیں اللہ بات بھی ہیں نظر خالیاں بھی ہیں قرآن سے دیتا جیسا وہ کہا اس نے کہ مقرر بھی اس کو اپنے دل کے اندر سے لے کے بڑھاتے آتے اب کس نے اللہ تعالی نے کس کو یہ وقت کیا کہ شیریت بھی اس کے اندر ایسی کام لگتا ہے شیر نہیں بننے دیتا میں اس کے اندر شہریت نہیں رہتی اس کا کوئی اثر نہیں رہتا تو برا ہے تو برا ہو نہیں سمتا ہے لوگ ہے برا وہی کہ جو تم کو برا جانتا ہے اور ہے تو وہ سب کہتا ہے تو برا کہنے کے کہ برا مانتا ہے نہیں ہے <laughs> <laughs> شہر وہ شیر بھی سونا پھر دوبارہ سن لیجیے اپنی بنیا آپ پیدا کر اگر زندو میں ہے اور وہ جب چلی آتی ہے ہمارے یہاں شاعری میں حقائق ٹوتن کی ہمارا چلاخ کی جوے شیر کی،, شیری کی اس کی طرف یہ ہے نا اپنی دنیا آپ پیدا پر اگر دلو میں ہے جوئے شیرو پیشہ ہو سنگے کرا ہے زندگی جس کو دل تک لیا اس چشمے کو اپنے دل کی گہرائیوں کی کٹانوں سے خود کھال کر باہر گیا اور اس سے کہ اس کے مطلق جو جو قرآن میں جو ہے معلوم ہے نا کہ اس کا نام قرآن لیتا ہے سل سنیل ہے یہ کسی ایک مقام کے اوپر ہی بھیڑ کی طرح ہی بند ہو گیا جاتا یہ بہتا ہوا چلا جاتا ہے ہر ایک کے گھر سے گلرتا ہوا آواز دیتا ہوا کہ پانی کی ضرورت ہے تو لے لو میں آ گیا سل سنیل راستے میں پوچھتا ہوا لوگوں سے کہ چاہیے میں آ گیا یہ وہ چشمہ جو مغلوں کے دلوں کی چٹانوں سے ابھر پڑ رہا راستہ مقررہ بھی ہو گیا ان کی تو یہ ابیت ہے میں تو ذرا جلدی جلدی کر دیتا ہوں جلدی گزرنے کو تو نہیں چاہے سر تازہ قدم ہر جا کے ملے ہی نا کرشمہ رانا نے دل نہیں کہ جہاں بھی میں رکھتا ہوں تو ہے آگے کیوں جا رہا ہے ساری بساری حسن کی تو یہی نہیں کھڑا کی یہ تو ان کی کہ جرم تو آپ کو معلوم ہے ان کی بنیادی طور پر دوسروں کے درخت سے پھل کھان کے خود لے آنا یہ جسے مجرم نہیں کرار دیا جاتا سب سے زیادہ غریب گھر بنوین اجرم ہو قانون یہ عجیب چیز ہے تم دیکھو گے عجیب چیز یہ آمنو والے کیا کہتے تھے کیا یہ جان مار کے محنت کرو اپنے گھر پسینے کی کمائی لے کے آؤ اپنے لیے کم از کم ضرورت کے مطابق رکھو اور اس کے رائے جو کچھ بچے دوسروں کی ضرورت कि لیے कहते हैं کہتا ہے کہ یہ کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں پاگلوں کو دیکھو کہتے کیا سردار تھا مریض مشرم قرآن میں وہ کہتے کہ مجموعی پاگل ہو گیا وہ تو ہے ایسے تو پاگل کہیں گے تو آپ کے ہاں ہمارے بھی تو مسئلہ پاگل ہو گیا ہے اس کو اپنے نقصان کی بھی دقت نہیں اپنا نقا نقصان اس کا پیمانہ یہی ہے نا کہ زیادہ سارے کا سارا خود رکھے تو یہ کوش ہے اگر اس میں سے یہ کافی ہو جائے کہ کم کام اپنے لیے رکھے باقی سارا دوسروں کو دے دے تو ان کے پیمانے اور ان کے معیار کے مطابق کو جو پاگل ہے ہی ان کی جب ان سے یہ کہا جاتا ہے تو یہ یہ کہتے ہیں منظر ہے یہ ہنسنے کا اب بھی اگر سامنے نہیں آتے تو پیٹ پیٹے تو اس کے بھی ہنستے کہیں اس وقت بھی ہے کوئی دیاانت دار یہ ان کے سامنے نظر آئے کہ کیا کیفیعت ہے اس کی اپنے کیپیٹل لگایا تھا پہلے سے کہتے تھے دکان ہے سب کچھ روک دیا کا یہ لوگ دیکھنے سے جن کی تحریر کے اپنے درخت رکھتے ہیں دوسروں کا درخت اپنے گھر میں دے دیتے ہیں تو ان کے کیوں نہ رکھیں گے کہ جو نہایت مین اپنے ہسپالوں پر اپنی ضرورت کم پوری کرے اور باقی سب دوسرے دبا ملوم ہے گزرتے ہیں تو ایک دوسرے کو سنتوں سے کہتے ہیں رمزے سے کہتے ہیں یہاں مار کے محنت کرتا ہے اور آپ دیکھیے پہلے اور جب گھر لوٹتے ہیں تو گھر میں جا کے بھی یہی باتیں کہتے ہیں کہ قسم کی یہ بیمار جہاں پیدا ہو گئی لگو اور بھی ہمیں کہتے ہیں کہ تم غلط راستے سے جا رہے سب سے بڑے غلط راستے سے تو یہ جا رہے ہیں یہ کہتے ہیں کہ میرے جان مار کے کرو اور دوسروں لالڈ یہ ہے جو خیرت کا نام جنون رکھ دیا جنون کا خیرت جو چاہے آپ کا حسن میں کرشمہ خاص کرے تمہارے منہ میں ہے یہ بات لیکن عزیم کے کون باتیں سمجھے گا کہ واقعی خیرت دادا کیا ہے جنون کسی کہتے ہیں یہ جو جنون ہے حقیقت میں یہی خیرت ہے اپنے خود بھی اور اپنے جہاں بھی قرآن نے اقبال نے اس لیے دونوں میں کم کیا فصلیں خود بھی اب اپنے لیے سمیٹنے والا اکڑے تھا جہاں بھی دوسروں کو دے دینے والا یہی فرق ہے قرآن کی تعلیم میں اور یہ جو سیکولرزم یا اس قسم کا اسلام دیکھیں تو ہی راستہ چور کے غلط راستے بھی چلے ہوئے میں نہ اس کو بھی میری اپنا ٹکڑا ہے ان سے کہ ان پر کوئی دروازہ کرو کر کے بھیجا تھا ہم نے ان کو چھوڑا ہاتھوں کے لائق خود بھی چلنا چاہتے تم راج ان کو تم کا روکے تم کے ان کو نارمل کے اپنی پاسا بڑھاؤ ہری انقراجی دور آنے والا ہے کہ جن پر آج ہنس رہے ہیں وہ ان پر ہنسیں گے تمہیں کل بولو آتے ان کا ار ارائے کے جم سلوم یہ ہوں گے پھر مخلوق کے اوپر اس پر ہوں گے کہ جو پھر اپنی نگاہوں میں رکھیں گے کہ کہاں کون کیا کر رہا ہے اور پھر یہ جو جرائم دارے ہیں وہاں تو بتایا نا کہ صرف جین میں ہوں گے جترے ہوئے ہوں گے جن میں یہ آیا کہ اچھا کے لیے جیسے دنیا میں ہوتا ہے ہر کام مالک جو آتی ہے مستور اور مزرو قین تو جبرتی ہے میں ڈالتی ہے تو یہ کچھ اس قسم کی چیزیں ہوں گی سامنے بن کو رام ہے آخری آئس ہے ساری بات نکھار کر رکھ دی ہر سو کچھ پیروا کا من یا پڑو کوئی ان کو خرم میں نہیں ڈالے گا کوئی بوڑیاں ان کے ہاتھوں میں نہیں ڈالے گا لفظ جہاں آیا سو سراب کا لفظ آپ کو پہلے میں نے بتایا और यही सुना जिसे कपड़ा कहते हैं गुनाहों को कपड़ा धूमते हुए आपने देखा है उसकी वो जो नाग होती है उसकी कैपीत क्या होती है चीज से उधर जाती है और एक पैकेंड के रखे के बगैर उधर से ठप करती वापस आती है ये जो किसी चीज पर जो जा रही है फिर लौट के आना है लेकिन जब वो आती है तो ये खाली नहीं आती एक तागो तो मुफ्त लक्ष्य उसके अंदर पैदा कर देती है तो कहते हैं तमाम आनंद पर लाउटकर फिर उस तरह से आजाद को एक ताजा दाने का उसके अंदर डाल दे गलती तो रंगदार ताजा है तो उस कपड़ों के अंदर नुमाया नजर आएगा कि कहां ये गलती हो गई टूट गया था तो उसका पता चलेगा تو کہا گیا جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے جس سے جی نی بات یہ ہے کہیں کوئی باہر کی بوریاں کہیں کوئی باہر کی گڑیاں کوئی کابو بند نہیں ہے بلکہ یہ تو ان کے انار کی نال تھی ادھر سے گئی دلن نتیجہ پہلا دیا نتیجہ لوگ کے ان کی پر واپس آ ان کا ہی وہ انار ڈالا ہے جس کے ہاتھوں میں یہ کس طرح سے گرفتارے بنا ہے پورا اب تک ٹھیک ان